أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض توعن وكرهم وإليه يرجعون محترم مكرم دوستو بزرگوں اور بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے انسان کو جس نظام کے تحت زندہ رہنے کی تلقین کی ہے اور حق دیا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی کی ہر سات کو بسر کرے وہ نظام آسمانی جبر قطعا نہیں ہے بلکہ انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے انسانی محدود عقل کمزور علم کی بدولت اس آسمانی دولت کو سمجھنے سے قاصر ہے اللہ رب العالمین نے انسان کی فلاح و فلاح دارین کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو اسی نظام میں پشیدہ رکھا ہے جب انسان اپنے نفس کے ہاتھوں قید ہو کر اس, نظ... اس نظام کو دھتکارتا ہے رب العالمین جو ستر مئو سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اپنے اس مخلوق کی سرکشی اور بغاوت سے اپنے دین سے نہراف کرنے کی وجہ سے اسے جھنجوڑنے کے لیے قدرے کچھ سزائیں بھی اللہ نے مقرر کر رکھی اللہ پاک اپنی قوت دکھاتے ہیں تاکہ انسان اپنی بھلائی اور خیر کو سمجھے اور اسی راستے کا انتخاب کرے میری آج کی گفتگو کو پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سنیے جو انسانی عقل پر سرکشی اور انحراف کی گرہ کو انشاءاللہ کھول دے گی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے گی یاد رکھیے پوری کائنات کے لیے رب العالمین نے ایک مرکزی قانون ترتیب دے رکھا ہے کیونکہ یہ کائنات اللہ پاک کے ارادے سے وجود میں آئی ہے ظاہر ہے یہ بے ترتیب اور بے ہنگم سسٹم تو ہے نہیں اللہ پاک نے پھر اس کل کائنات کے لیے ایسے اصول بنا دیے جن کی بدولت کل کائناتی نظام مارد وجود میں آنے کے بعد جب سے یہ نظام بنا اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر روز محشر تک طلوع شمس و کمر تک جو روز محشر کا سورج طلوع ہونا ہے اس وقت تک یہ نظام اسی طرح جون کا توں چلتا رہے گا یہی وہ اصول ہیں جن کی برکت سے کائنات کے کہ نظام میں اعتدال اور ہم آہنگی کا واضح اور ٹھوس عنصر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اسی نظام کے بارے میں فرماتے ہیں خالا کا کل شعیم فقدرہ تقدیرہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا سامعین گرام اس کائنات کے پسے پردہ ایک قوت ہے جو اس کائنات کو چلاتی ہے ایک طاقت ہے جو اسے حرکت بخشتی ہے یہی وہ قوت ہے جو اس کائنات کے مختلف حصوں میں تصادم نہیں ہونے دیتی اس کائنات کے مختلف حصوں کا نظم و ضبط برقرار رکھتی ہے اور اسی نظم و ضبط کی نگرانی کرتی ہے اور خوب خوب ان کو ضوابط پر عمل اس پورے نظام کو ضوابط پر اپنے دیے گئے اصولوں پر عمل کرواتی ہے یہی وہ وجہ ہے جس سے اس کائنات کے حصے آپس میں ٹکراتے نہیں نہ ان کے درمیان کوئی خلل واقع ہوتا ہے نہ ان کا نظم ٹوٹتا ہے نہ یہ بے ہنگم چال چلتے ہیں کروڑوں سال سے یہ چل چلاؤ نظم و ضبط کا ایک بہترین شہکار ہے اور یہ نظم تب تک قائم ہے جب تک اللہ کا ارادہ ہے یہ کائنات اس تخلیقی قوت کے سامنے سر جھکا کر چل رہی ہے یہ کائنات کبھی رب کا قانون نہیں توڑتی سر مو انحراف نہیں کرتی اور نہ ہی قوت ربی کے سامنے وغابت اور سرکشی کا ارادہ کرتی ہے نئی رب کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف یہ کہناک چلتی ہے یہی وہ حقیقی آفاقی سچائی ہے جس نے کہناک کی گردش کو سلامت رکھا ہوا ہے آغاز تخلیق سے لے کر آج تک کہیں خرابی کسی مرحلے پر انتشار پیدا نہ ہو سکا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَ تبارک اللہ رب العالمین سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے آگے رام ہیں جھکے ہوئے ہیں یاد رکھو پیدا کرنا حکم دینا سب اسی کا کام ہے اللہ پیدا بھی وہی کرتا ہے حکم بھی وہی دیتا ہے بڑی برکت والا اللہ ہے جو تمہیں تمام جہانوں کا پروردگار ہے تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت والا اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے آئیے کینات کے کہ سورج چاند ستارے زمین آسمان دن رات ہوا آگ پانی پہاڑ سمندر اور صحرا کے اس کل نظام پر توجہ کرنے کے بعد اس کیئنات کے ایک حقیر حصے انسانی وجود پر کچھ توجہ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے جیسے سورج آسمان ستارے ویسے بالکل انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس پوری کے خالق نے جو اس کے لیے قانون تخلیق کر رکھا ہے اسی رب نے مرکزی اور بنیادی قانون سے انسان کو استثنا نہیں دیا انسان کو چھکارہ نہیں دیا انسانی ساخت بھی اسی کائنات کے اجزاء سے ہے بذات خود جو کینات اللہ کی فرما بردار اور تابع ہے چند ایک بڑی خصوصیات کی خصوصیات کی وجہ سے یہ انسان تمام تخلیقات میں سے افضل و اعلیٰ ہے ایک قابل توجہ جائزہ لیجئے انسان اپنے وجود پر کس قدر حاکم خود مختار ہے اول دیکھیے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے اول تو اپنی تخلیق پر ہی سے قدرت نہیں ماں باپ کے فطری ملاب کسی نئی فرد کے تخلیق کے لیے حتمی ثابت ہو یہ بھی قطع حتمی بات نہیں غلیز پانی کا ایک قطرہ انسانی وجود میں تبدیل ہونے لگے انسان کو خود اس پر قدرت نہیں پھر ماں کے پیٹ میں مکمل خوراک خود انسان اس تخلیق ہوتے بچے کو اپنی قدرت اور طاقت سے پہنچائے یہ بھی ممکن نہیں پھر آزائے انسانی درست درست وجود کے ساتھ ظاہر ہوں یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں یا کمی بیشی کے ساتھ ہمیں طاقت یا کمی بیشی کے ساتھ ہمیں طاقت نہیں کالا ہو یا گورا بیٹی ہو یا بیٹا ہمیں اس پر قتن کوئی قدرت نہیں یہ سب قانون خدا بندی اور ارادہ خدا بندی کے تحت وقول پذیر ہوتا ہے تو سامعین اس سے بڑھ کر پیدائش کے بعد ہمارے وجود کے مختلف حصے ہماری چاہت اور طاقت کے نہیں ہیں ہماری طاقت کے ہمارے اپنے وجود حصے نہیں ہیں آنکھ کا جھپکنا سننے کی طاقت بولنے کی طاقت سوکھنے کی طاقت زبان کے ذیکوں کو محسوس کرنا سب کے سب اللہ کے تابع فرمان ہیں اس لیے بیماری اور تندرستی کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے طاقت اور کمزوری کا راز ہم سے قطن پوشیدہ نہیں ہے اس کا مطلب واضح ہوا اللہ کے احکامات اور محتاجی میں انسان باقی کائنات میں موجود زیرو اور غیر زیرو میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے سب اللہ کی چاہت کے سامنے ڈھیر سب نے قدرت الہائی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جس اللہ نے کائنات کو وجود بخش بخشا اور انسان کو پیدا کیا اسی رب نے اس انسان کو بھی اس قانون کے تابع کیا جس نے کائنات کو تخلیق کر کے اسے اپنے قانون کے ماتحت کیا اب انسان اپنی ارادی زندگی اور قدرتی زندگی کے دو حصوں میں تب ہی توازن رکھ پائے گا جب وہ اس شریعت کے ماتحت ہو جائے گا جو شریعت اللہ پاک نے انسان کو انسانوں کے لیے ترتیب دی ہے جو شریعت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے یہ شریعت بھی اسی طرح کائنات کے ہماگیر قوانین کا حصہ ہے جس طرح یہ انسان کائنات کی تمام تخلیقات کا حصہ اور جز ہے جب کل کائنات ایک خاص ہماگیر قوانین کی اتباع میں سرمور انحراف نہیں کرتی توجہ دیجئے اسی بات کو سوچیے جب کل کی نات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا عائد کردہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی تو انسان کو بھی اسی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے قوانین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اپنے قدرتی وجودی حصے اور غیر اختیاری اور اختیاری حصے کو جس کا اختیار اللہ ہی نے انسان کو دے رکھا ہے اللہ کے فیصلوں میں ہم آہنگی پیدا کر لینی چاہیے یعنی جو ہمارے وجود میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں اور جس چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے جن حرکات و سکنات کا ان کو اور آسمانوں کے رب کی اتباع والے اس جسم کو ہم دونوں میں اللہ کے فیصلوں کو مان لیں گے تو خود ہمارے جسم میں ہم اہنگی پیدا ہو جائے گی قدرت قوان قدرت خدا بندی کی قوانین کی اتباع میں اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے راز اسی اطاط میں پسیدہ ہے میرے نایتی محترم بھائی اور دوستوں اللہ پاک کا ہر وعدہ ہر وعید ہر حکم عوامر و نہی رب کا ہر قانون اور ہر ہدایت کینات کے مرکزی قانون کا ہی ایک حصہ ہے لہٰذا انسانی زندگی کے دونوں حصوں اور کل کائنات کے قوانین کی ہم آنگی بھی اسی طرح ممکن ہے کہ انسان شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات کو بسر بس و چشم قبول کر لے بلا چوچراں قبول کر لے اس حقیقت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ کی اتباع انسانی وجود کی فلاح کے لیے نہایت ہی لازم اور ضروری ہے یہی اتباع وہ پل ہے جو انسان اور کائنات جس میں وہ زندہ رہ رہا ہے یہ انسان جس کائنات میں یہ انسان زندہ رہ رہا ہے دونوں میں ہم آہنگی پیدا کر دے گا انسان فزیکلی طبعی قوانین اور قدرتی قوانین میں ہم آہنگی نکھر کر سامنے آ جائے گی یہی وہ واحد طریقہ ہے جو انسان کے اندرونی اور بیرونی وجود کو وحدت اور یگانگت کے رنگ میں رنگ دے گا ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس کائنات اور اپنے جسم کے قدرتی قوانین اور اس کائنات کے مرکزی نظام کے رازوں کو جاننے سے قاصر ہیں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے جسم کے وجود کے بڑھوتری کمزوری صحت طاقت کے جو اللہ نے راز رکھے ہیں اور جو کائنات کے چل چلاؤ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز رکھے ہیں میرے دوستو اس راز تک پہنچنے میں ہم بالکل قاصر ہیں جس میں ہماری ذات تخلیق ہوئی بلکہ جن قوانین تبھی طور پر ہماری ذات جن قوانین میں جکڑی ہوئی ہے ان طبی قوانین سے کیا بال برابر بھی ہم انحراف کر سکتے ہیں یا انحراف کی قوت بھی رکھتے ہیں مثلا ہماری خواہش کے مطابق ہمارا بیٹا دس سال کا ہو جائے بس اسی حالت میں اسی جسمانی حیت میں اگلے پانچ سال تک رہے کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں ہرگز نہیں جب انسان اپنی ذات کا اختیار نہیں رکھتا اپنے گھر پر اسے اختیار نہیں اپنی اولاد پر اس اختیار نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اپنی عقل سے ایسے قوانین بنانے میں کامیاب ہو جائے جو انسان کے وجود اور کائنات کے وجود میں ہم آہنگی لا سکتے ہیں؟ یہ امکان ہی نہیں ہے بلکہ انسان ہر لحاظ سے قاصر مجبور اور محتاج کل ہے وہ اپنی طبی اور اختیاری زندگی کے دونوں حصوں میں ہم آہنگی پیدا اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی اختیاری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کتابیں نہیں کر لیتے بس یہی وہ سچائی ہے جو انسان کو اللہ کے قوانین قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے تاکہ انسان اور کائنات ہم آہنگ رہیں اور انسان شر کے ہر اندیشے سے بچا رہے یاد رکھیے سامعین گرامی قد جتنا اسلام کو اعتقادی اور نظریاتی طور پر قبول کرنا لازم ہے بعین ہی عملی طور پر بھی اللہ پاک کی حاکمیت کا اقرار ہم پر لازم ہے اسلام صرف قولی دین نہیں ہے کہ قول کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی ذات کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا رسول کیئنات کی ختم نبوت کا بھی اقرار کر لیا اور ہمارے ایمان اور کامیابی کے تمام تر تمام تر مسافت طے ہو گئی ایسا قتل نہیں بلکہ عملی طور پر عملی طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اس کلمے پر اللہ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کا ہمیں عملی طور پر اقرار کرنا ہوگا بغور سنیے انسان کی سب سے اہم ضرورت امن و سلامتی ہے اور یہ امن و سلامتی کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اور سلامتی کا رویہ اختیار کیے بغیر ممکن ہی نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے بھی امن میں رہنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے قوانین کی طرف نہیں چلے جاتے تب بھی کائنات کے ہمیر قوانین سے ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی اگر ہم اپنی ذات سے بھی اپنی ذات کے شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ کے قوانین سے ہم آہنگی پیدا کرنا پڑے گی اگر ہم کائنات کے نظام کی طرف سے بھی معمول رہنا چاہتے ہیں بے رحم طوفان تباہ کن سیلاب زلزلوں سے بچنا چاہتے ہیں یہ تبھی ہی ممکن ہے کہ ہم بھی اسی رب کے قوانین کے سامنے تسر تس تسلیم خم کر لیں جس رب کے حکم پر تعینات سر تسلیم خم کر چکی ہے اور اگر ہم اپنی ذات کے شر سے انسانیت کی حفاظت چاہتے ہیں تب بھی ہمیں اپنے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں جسم کے عوامل میں قانون خدا بندی مان کر ہم آہنگی پیدا کرنے ہوگی بصورت دیگر یہ کھینچا تانی کی فضا بد امنی اور بے سکونی کا ماحول یہ بے چینی کا رونا دھونا خود اپنی ذات سے تنگ ہونے کے نوہے یہ خود لالچ و حسد کی بیماریاں بغض و انا قومی و وطنی لسانی جیسی بیماریوں کا ہم شکار ہوتے رہیں گے روز مرتے رہیں گے روز جیتے رہیں گے اگر انسان کینات کے ہم قوانین خداوندی سے ہم مہنگی اختیار کر لیتا ہے اور خود اپنے طبی و مادی وجود سے بھی ہم مہنگ ہو جاتا ہے تو پھر خدای وعدے کے عین مطابق خدا کے کیے گئے وعدوں کے عین مطابق اس کائنات کے باقی اجزاء پر خدا کے خلیفہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو حکمیت کر دے گا اور پھر زمین اپنے تمام تر ترخذانوں کا منہ کھول دے گی پہاڑوں میں وہ خزانے جو حضرت انسان کے وہم و گمان تک نہ پہنچے وہ بھی ملنے لگیں گے اناج دانا زمین اپنی قوت کے ساتھ ظاہر کر دے گی ہوا پانی زمین پوری طرح انسانیت کی خدمت میں مگر نظر آئیں گے یہ تصور درست نہیں کہ انسان کی ہمہ گیری طاقت بندگی کے تمام طرف وائد صرف اور صرف روز معاشرے چلوں گے انسان کی بسات اور اس کے مفاد میں جو کچھ کائنات کے خزانوں میں ظاہر کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور ظاہر کریں گے لیکن اللہ یہ جان کر کہ کیا انسان کو دینا اس کے مفاد میں ہے کتنا دینا کس انسان کے مفاد میں ہے اور اس کی وسط کیا ہونی چاہیے اس کا حدود اربا کیا ہونا چاہیے وہ اللہ جانتا ہے اس لیے اللہ وہ سب کچھ دے گا جو ہمارے مفاد میں ہوگا اگر ہم اللہ کے قوانین کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح سورج چاند ستارے زمین آسمان بیروبر پہاڑ افلاق سب نے قبول کر رکھا ہے ہم بھی اسے قبول کر لیں تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ سب خزانوں کے دروازے کھول دیں گے کیا آپ نہیں جانتے حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رحمہ اللہ کا تو نام آپ نے سن رکھا ہوگا زمانہ ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں میں کوئی زکوۃ کا حقدار تک نہ رہا بلکہ اسلامی خزانہ تمام ضروریات اپنی رعایا کی پوری کر کے بھی بھرا پڑا تھا انسان تو کجا چرند پرند بھی اسلامی خزانے سے خریدے گئے اناج سے پیٹ بھر رہے تھے اور اسی ات کی بدولت اخروی زندگی میں یہ تمام نعمتیں اپنے تمام کمالوں کمالات و جمالات کے ساتھ اپنی حسن و رعنائی کے ساتھ انسانی خدمت میں مگن ہوں گے صرف شرط اتنی سی ہے صرف حکم اللہ کا اتنا سا ہے کہ مجھے صرف عبادات کا رب نہ مانو اپنے معاملات کا رب بھی تسلیم کرو میری اتباع کرو پوری پوری اطاعت پوری پوری اتباع اپنے معاملات کی کو حل کرنے کے لیے بھی میرے اور میرے رسول کی طرف میری شریعت کی طرف میرے دین کی طرف رجوع کرو آئیے دارین کے فلاح کے ایک طرف جس جب ساری کائنات جھک چکی رب کے قوانین کے سامنے تو ہم بھی جھک جائیں دنیا کی سب بھلائیاں آخرت کی سب کامیابیوں کا راز رب کے قوانین کو ماننے میں ہی ہے جس طرح اللہ کے فیصلے قانون ماننے میں خیر پوشیدہ ہے اسی طرح اللہ کے قوانین کو ہلکا جاننا اللہ کے قوانین کا مذاق بنانا یا اللہ کے احکامات اللہ کے حکم اللہ کی شریعت کو مسترد کر دینا ایمان کی تباہی دوستو بغور سنو بغور ایمان کی تباہی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہوگا کس قدر بے وقوف ہوگا وہ انسان جو اپنی آخرت کی تباہی کے ساتھ دنیا بھی تباہ کر بیٹھے آئیے اللہ کے قوانین و احکامات کے سامنے سر جھکا دیجئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیجئے ایک بار پھر اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف تلاوت صرف ذکر اذکار اور کسبی تک محدود رہے اللہ نے ہمیں ایسی شریعت قبول کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ عبادات بندے کی ذمہ داری شرعی ذمہ داری ایک مومن بندے کی یہی ہے وہ کنیاتن اپنے رب کے سامنے سر جھکائے عبادات کا معاملہ ہو گھر کا معاملہ ہو معاملات کا معاملہ ہو لین دین کا معاملہ ہو آپ تاجر ہوں آپ آجر ہوں آپ مزدور ہوں آپ حاکم ہوں آپ فیصلہ کرنے والے ہوں یا فیصلہ لینے والے ہوں آپ معاملات کو حل کروانے والے ہوں یا معاملات حل کرنے والے ہوں آپ کو ان تمام معاملات میں بھی اللہ کے قانون کی طرف اللہ کے قانون کی طرف اللہ کی حاکمیت کی طرف رب کی شریعت کی طرف رب کی حاکمیت کی طرف دیکھنا ہوگا جب آپ بندگی کا یہ حق ادا کر دیں گے اپنے عبادات کو بھی اللہ کی اتباع میں لے جائیں گے فرما برداری میں اپنے معاملات کو بھی اللہ کی فرما برداری میں لے جائیں گے یقین مانیے جو جس طرح زمین اللہ کے حکم مان رہی ہے آسمان اللہ کا حکم مان رہا ہے ہوا پانی آگ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور یہ دنیا کی پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہا ہے اور کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے چلتا جائے گا بے عین ہی ہم بھی اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں آسمان کا سایہ ہم پہ دراز ہو جائے گا زمین کی وسط ہم پہ درد بڑھ جائے گی اور وسط ہو جائے گی زمین خزانے اگل دے گی اللہ کی اتباع میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے یہ پانچواں سبق تھا جسے آپ کے سامنے میں نے آج رکھا ہے اور دوستو آج پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا اس سبق کو سنیے بار بار سنیے اور اسے آگے پہنچائیں آگے پھیلائیں اور اس سوچ کو دل دماغ میں مسلمانوں کے ڈال دیجئے کہ اللہ صرف ہماری عبادات کا رب نہیں ہے بلکہ اللہ ہمارے معاملات کا بھی رب ہے اللہ صرف ہماری عبادات کو ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ ہمارے معاملات کو بھی اپنی اتباہ اور شریعت کے ماتحت دیکھنا چاہتا ہے اپنے حکموں کے ماتحت دیکھنا چاہتا ہے یہی سبق ہر ایک سے کہیے ہر ایک کو دہرائیے ہر جگہ کہیے ہر مومن کے دل دماغ میں ڈال دیجیے کہ اپنے عبادات میں بھی اللہ کی اتباع اپنے معاملات میں بھی اللہ کی اتباع اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان رب العالمین